لوگوں سے چھپا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دے گا ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں